الحمد لله والصلاة والسلام على أكبر الأنبياء والرسول محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تُقلف إلا نفسك فحرِّب المؤمنين عسى الله أن يقف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد من يشفع شفاعة هثنة يقول له نسيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له كفل منها وقال الله على كل اللہ کی حمد و تنا کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہے کہ ان الالباب جو عقل کو اللہ کی پہچان میں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے رب ذلجلال والاکرام کی نشانیاں اپنے ارد گرد چاروں طرف بکھری ہوئی پاتے ہیں جن کو ہیتا شمار میں لانا ممکن نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جانوں کے اندر جس وقت غور کرتے ہیں تو ان کی اپنی جان اس پر گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں اور اس کے سوا کوئی ان کا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے اور جو وہ لکھ چکا وہ ان کے ساتھ ہو کر رہتا ہے اور جو اس نے نہیں لکھا وہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النساء کی ان آیات میں ہمیں یہ حقیقت بتلائی اور اس کی طرف متوجہ کیا آفلا یا تدبرون یہ منافقین کا ذکر ہے جو ہو رہا ہے پیچھے سے اللہ ان کی خرابی اور نفاذ میں ان کے پڑے رہنے کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ آف یا تدبر القرآن کیا یہ قرآن پر تدبر و تفکر نہیں کرتے ولا غیر اللہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اللہ کی کتاب نہ ہوتی لوا تو اس میں یہ بہت اختلاف دیکھے دیکھتے تناقض ہوتا ایک حکم ایک اصول قرآن کی ایک بات دوسری سے ٹکراتی اس کا الٹ ہوتی اور اختلاف ہوتا ایک بات آپ کو کسی اور راستے کی طرف کسی اور تعامل طریقے کی طرف رہنمائی کرتی اور قرآن کا دوسرا حکم آپ کو کسی اور وادی میں لے جاتا یہ غور کرتے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا کیونکہ جب کوئی شخص اپنے اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کی دی جی ہوئی سب سے بڑی نعمت عقل کو استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اور اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا مگر اس نے اپنے اوپر لازم کیا کہ ولہ زینہ جاہدین جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے تو ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیں گے تو کوشش سب سے پہلے عقل کے ساتھ ہے پھر اس عقل کی روشنی کے اندر زبان اور جوارح آغا کا استعمال ہے اور ان اسباب کا استعمال ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے اور ان اسباب میں رزق ہے جو اللہ تعالی نے اسے دیا اس کا خرچ کرنا ہے اور جان کا خرچ کرنا ہے کھپانا ہے تو قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ دعوی اللہ کا دعویٰ ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات سچی نہیں ہو سکتی وَمَنْ من اللہ قیلا بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. تو اللہ فرماتا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ہی حقیقت اپنے اندر لیے ہوئے اس کا قانون اس بات کی شہادت دیتا ہے اس کے اندر جو رہنمائی موجود ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ایک اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا قرآن ہے اس میں غیر نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ اس اعتبار سے کی کہ اس کے بھیجنے میں مداخلت ہوئی نہ اس اعتبار سے ہوئی کہ اس کے احکامات میں اور اس کے قانون میں کوئی رد و بدل ہوا یہ قرآن محفوظ معمون اور ایک حقیقت اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں اختلاف تناقض بالکل نہیں یک دم ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ پھر وہ لوگ جو قرآن ہی کا دعویٰ کرتے ہیں اور سنت کا دعوی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں ح کہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا اکس ہے الٹ وہ بھی کہتا ہے کہ میں قرآن کا حامل ہوں اور وہ بھی کہتا ہے میں قرآن کا حامل ہوں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا حامل ان میں سے ایک ہو سکتا ہے جب یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے تو ایک ہو سکتا ہے دونوں قرآن کی حقیقت کے حامل ہوں یہ ممکن نہیں ہے آپ کہیں گے کہ پھر فکہ میں سے وہ لوگ سب گمراہ ہوئے جن سے اتحادی غلطی ہوئی نہیں یہ فکہا کے بارے میں نہیں ہے یہ ان علماء کے بارے میں نہیں ہے جو قرآن کی حقیقت پر جمع ہے جو اس کا اصول ہے جو اس کی بنیاد اور جڑ ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ کے الح واحد ہونے میں اللہ رب العزت کے مشکل کشا اور حاجت روا اور حاکم ہونے میں اور اللہ تعالی کے اپنی مخلوق کو آزمانے اور اس کو حشر تک لے جانے میں یکتا ہونے میں اور اللہ کے حساب و کتاب میں ہر اعتبار سے ہر معاملے میں آلک ال شعین قدیر ہونے میں وہ سب متفق ہیں جنت اور جہنم کے حقائق پر متفق ہیں وہ بنیادیں جو اسلام کی بنیادیں کہلاتی ہیں اور بنیادی عقیدہ کہلاتی اس پر یہ سب متفق ہیں ان علماء ان فقہاء میں اختلاف جن باتوں میں ہوا تو وہ اسی بنیاد سے اصل کو پکڑتے اصل سے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ہوا تو یہ لوگ اپنی نیت میں اپنی کوشش میں سچے ہیں ان کے اختلاف میں بھی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوہرا اجر دیا اور ایک کو ایک اجر دیا اور یہ باہم اس اختلاف کی وجہ سے کبھی فرقہ فرکا نہیں ہوئے یاد رکھیے اسلام کی زد مسلمان کی زد حنفی نہیں ہے مسلم کی زد شافعی اور مالکی اور حملی نہیں ہے سکھ اصول اور استمبا کے طریقے جو ایک دوسرے سے مختلف ہوئے اور بعض حالات میں نتائج کے اندر اختلاف ہوا اس نے امت کو کبھی نہیں پھاڑا ہمارے علماء اہل سنت اس بات پر گواہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حنفی ہونا سلفی ہونے کی ضد ہے سلفی سے مراد وہ جو پہلوں کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر رضوان اللہ علی مجمعین حنفی اس کی ضد نہیں اس کی ضد ہے مبتد بدا کی ہنفی بھی سلفی ہے اگر وہ اللہ کا نیک مخلص بندہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتماعات کے طریقوں پر وہ مطمئن ہے اور اس کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کرتا ہے احمد بن حنبل کے طریقے سے اجتماعات کے مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اسی طرح سے باقی آئمہ ہیں تو وہ سلفی ہے کیونکہ عقیدہ میں وہ سب متفق ہے کیا عقیدہ تحاویہ امام ابو جعفر تحاوی ہنفی کی لکھی کتاب نہیں ہے بالکل کیا اس کی شرح ابن عمل عز حنفی نے نہیں لکھی لکھی ہوئی کیا سعودی عرب کے سلفیوں کے اندر اور پاکستان کے سلفیوں کے اندر یہ عقیدہ کی صحیح کتاب نہیں مانی جاتی یہ وہ اصل اور بنیاد ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں وقی کی بنیاد پر اور جو اختلافات ہوئے وہ اس میں ہوئے مثلا نماز کے اندر یہ حکم ہے کہ تم نماز کے اندر دائیاں ہاتھ مائے ہاتھ پر رکھو اور سینے پر ہاتھ باندھ لو اب جہاں جہاں ہاتھ کی حیثت معلوم ہو گئی کہ کہاں رکھے جائے تشاوت میں اس طرح رکھے جائیں سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے سجدہ کیا جائے رف الدین میں ہاتھ اٹھائے جائیں کندھوں تک یا کان کی لو تک تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر ہاتھوں کی جہاں کیفیت بیان ہو گئی وہ تو ہو گئی بیان جہاں نہیں بیان ہوئی اس میں ابن باز رہی اللہ اور ان فکار جو ان کی مطابقت کرتے ہیں انہوں نے کہا اصل الاصول یہ ہے کہ سس جب آپ نماز میں ہیں تو ہاتھ باندھنا ہے لہذا اگر کے بعد آپ نماز میں ہیں ہاتھ باندھنا دوسرے فکہ جن کا اختلاف ان سے ہوا انہوں نے کہا اگر رقو کے بعد ہاتھ باندھنا سنت تھی جیسے امام البانی ہے رہی اللہ اور دیگر فکہا جو ان کی موافقت کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر یہ باندھنا رتو کے بعد سنت ہوتا تو اس کے ترک کی خبر ہمیں اپنے محدثین سے ملتی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اپنے ہاں محفوظ کرتے ان کے ہاں ہمیں اس کی تاریخ یعنی محدثین کی تاریخ میں کوئی خبر نہیں ملتی کہ یہ سنت کب چھوڑی گئی کہ لوگوں نے ہاتھ چھوڑنا شروع کیے معلوم ہوا کہ یہ سنت نہیں ہے اور انہوں نے کہا لہذا اس حدیث کو ہم اس کی تشریح مانیں گے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو جائے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے انہوں نے کہا یہی فطری کیفیت ہے کہ ہاتھ لمبے ہوں اس طرح سے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے کیونکہ ہمیں سنت کے اندر اس کی خبر نہیں ملتی شیخ رحی رحمہ اللہ جو محدث کبیر ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک صرف جگہ سے خبر ملتی ہے احمد بن حبل سے جو امام اہل سنت ہے اور سنت کے سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ایک امام ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑے امام تو یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ان کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہاتھ رکو کے بعد باندھے جائیں یا کھولے جائیں تو انہوں نے کہا جس طرح مرضی کر لو دونوں طرح جائیں وہ کہتا ہے کہ امام اہل سنت کے نزدیک یہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور وہ کہو جس طرح مرضی کر لو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سنت کے معلوم ہوتے ہوئے وہ اختیار دے دے لوگوں کو کہ بے شک سنت پر عمل کرو یا نہ کرو لہذا اس کے نزدیک بھی سنت سابتا سے کتائی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں اللہ پاک نے اس میں کمائی کرنے کا موقع چھوڑ دیا اپنی اپنی محنت کرو جس طرح جس کو دلائل مطمئن کرے اس پر عمل کرو جو کوئی سنت کے مطابق ہو گیا دو اجر لے جائے گا جس میں مطابقت نہیں ہوئی تو وہ مخالف نہیں کہلائے گا نیت خالص تھی کوشش صادق تھی سینہ بالکل وسیع تھا ایک دوسرے کے لیے وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا اس کی بنیاد پر امت میں کبھی فرقے نہیں بنے کبھی نماز کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہاتھ باندھتا ہے ہم نے اس کے پیچھے دماغ نہیں لی یہ چھوڑتا ہے اس کے پیچھے یہ بنیاد نہیں اختلاف کی لواجاد اختلاف کثیرہ سے مراد یہ نہیں ہے یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں صحابہ کو بھیجا جاتا ہے کہا جاتا ہے لاسلی اللہ سی بنی قریضم صحیح بخاری کی روایت بھائی تم میں سے کوئی دماغ نہ کی پڑے مگر بنو قریض چونکہ معلوم ہے یہ اثر کی دماغ اب صحابہ کا ایک جو ٹولہ ہے وہ راستے میں اثر کا وقت ہونے پر اثر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے اتنا سلا کانت عالم نہ کتاب مو نماز تو مومنوں پر وقت مقرر پر لکھی جا چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جاؤ وقت نہ ضائع کرو تو اب نماز آ گئی ایک دوسرا حکم ہے جو اس کے ساتھ جمع کر لو نماز پڑھ لو دوسروں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے لال وسلی احدو کو بڑی تاکید کے ساتھ ہرگز نے نہ پڑے ہم نے نہیں پڑھنے انہوں نے جا کر وہاں پر حروق قرعدہ میں پڑھی کیا دونوں کی لڑائی ہو گئی دو علیحدہ علیحدہ فرقے ہو گئے کیا قرآن جو کہ وحی ہے اور حدیث بھی جو کہ وحی ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہرگز نہیں سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ایک نے سمجھا کہ ظاہر کے الفاظ جو ہیں ان پر عمل ضروری ہے ایک نے اس میں سے مقصد جو جھلک رہا ہے اس کو پا لیا اور کہا کہ قرآن کا حکم اپنی جگہ پر قائم رہے گا نماز رابطے میں پڑھی جائے گی علماء اکثر علماء حدیث اور سکھ یہ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں پڑھنے والے احق تھے حق کے زیادہ قریب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی تو لام کسی کو بھی زجر و تویق نہیں کی گئی معلوم ہوا کہ یہ وہ اختلاف نہیں جو اختلاف مضموم ہے مذمت زدہ اختلاف ہے بلکہ یہ وہ اختلاف ہے جو انسانی کمزوری پر دلالت کرتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور حقیقت سمجھنے میں نیک نیت ہونے کے باوجود فقی اور عالم کبیر ہونے کے باوجود بھی بعض جزوی معاملات میں علماء اور فکا کہ اندر نیک نیتی کے باوجود اختلاف ممکن ہے اس اختلاف میں امت کبھی نہ پھٹتی ہے نہ اس کو پھاڑنا جائز ہے نہ آج تک تاریخ شاہد ہے کہ علماء نے کبھی اس بنیاد پر امت کو پھاڑا وہ کون سا اختلاف ہے جو یہاں سے مراد ہے وہ اختلاف وہ اختلاف ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حق یہ ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ باطل ہے وہ وہ اختلاف ہے جو بنیاد میں اختلاف ہے ایک شخص کہتا ہے غیر اللہ کو پکارنا مصائب میں مشکلات میں جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے اختیارات ایک کہتا ہے یہ شرک اکبر ہے یہ اختلاف دونوں صحیح نہیں ہو سکتے دونوں قرآن پر نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ دونوں چیزوں کے لیے دلائل مہیا نہیں کر سکتی یہ ممکن نہیں ہے اس کا مطلب اگر قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یہ مخلوق کے کلام میں کمزوری ہے کہ وہ دونوں باتیں آدمی کہہ جاتا ہے انسان کمزور ہے ایک بات کہتا ہے پھر اسی بات کا الٹھ دوسری محفل میں اور دوسرے حالات میں وہ کہہ چکتا ہے اور بعد میں جب دونوں باتیں سامنے لائی جاتی ہے تو وہ تناخذ ہوتا ہے ٹکرا رہی ہوتی ہے قرآن اللہ کی کتاب اللہ کو کوئی شے بھولتی رہی لا یا بلو ربی ولا یبا نہ تیرا رب کبھی بھٹکتا ہے معذلہ نہ کبھی بھولتا ہے اس کے قرآن میں کیسے تناخذ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی دلائل دے دے قرآن غیر اللہ کی پکار کے لیے اللہ کی پکار کے لیے بھی دلائل دے دے, دے. وہ لوگ بھی جو ہیں جو شریعت کا نظام مانگتے ہیں اور شریعت کے نظام پر اپنی آزاد زندگی میں شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہیں قبر پرستی کا رد کرتے ہیں یہاں تک کہ قبر پرستوں کو ان کی مخالفت نے آج اکٹھا کر دیا وہ ایک جتھا بن گئی ہے ان کے حق پر اس معاملے میں عقیدے کے اعتبار سے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ قبر پرستوں کو آج کانفرنسیں مل گئی اجتماع مل گیا اور حکومت کی طرف سے بڑی قوت مل گئی کس بنیاد پر کہ وہ قبر پرستی کا رد کرتے اب یہ بھی حق پر ہو وہ بھی حق پر ہو نہیں جی دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہے لا ہر گز ممکن اختلاف آپ کہیں گے کہ یہ ادنا سا طالب علم یہ نئی بات کہاں سے لے آئے ولہ یہ نئی بات نہیں میں نے شیخ البانی سے سنی سن. رحم سنی رحمہ اللہ چوتھ پر میں حیران رہ گیا کہ ہمارے فکہ کتنے زبردست فقی ہیں اور شیخ البانی نے کہاں سے اس کیا دلال کیا شیخلوانی کہتے ہیں کہ احکام تک میں ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ خون نکلنے کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ایک فقی کہتا ہے کہ جب خون نکل رہا ہو جسم سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کو ختم کر دو ایک فقیر کہتا ہے جب خون نکل رہا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ فلاں صحابی نے خون نکلتے ہوئے وہ صحیح حدیث بیان کرتے بات لمبی نہیں کر لی نماز کو جاری رکھا تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں زیادہ خون نکلے ٹوٹ جاتا ہے کم نکلے تو نہیں ٹوٹتا وہ کہتا ہے ایک کی بات دوسرے کے مخالف ہے ساری اللہ کی باتیں نہیں بھائی بات ایک حق ہے مگر اللہ رب العزت نے اس میں چوکے بشری تقاضا کے تحت گنجائش چھوڑ بھی محنت کی اور اس میں قطعی بات پر پہنچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ممکن کیا جو مجتہد مصیب ہے مگر اس میں اختلاف کی گنجائش نے انسانی کمزوری کے تحت سب لوگوں کو قطعی مسائل کی طرح سے سور حرام ہے جمع نہیں کیا اس میں بھی حق ایک بات ہے کیونکہ ہم اللہ تعالی سے یہ قتل امید نہیں رکھتے کہ مالک ہمیں دو باتیں دے کہ خون نکلنے سے موضوع ٹوٹ بھی جاتا ہے نہیں بھی ٹوٹتا دونوں باتیں شریعت میں موجود ہیں ایک موجود ہے یہاں گنجائش چھوڑنے کی وجہ سے انسانی کمزوری کے لحاظ میں اللہ رب العزت نے الٹا فکہ کو انعام دے دیا کہ بھائی نیک نیتی سے جو کوشش کر کے حق تک پہنچا اسے دو اجر دے دوں گا جو کوشش کر کے خطا والا ہو گیا اسے ایک اجر دے دوں گا مگر جو مسائل اصلی ہیں شہلوانی کہتے ہیں جو مسائل اسلام کی اصل ہے جو توحید کی بنیاد ہے جو رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کیا اس میں دو باتیں ہو سکتی وہ جو اپنی اسمبلی میں فیصلہ کرے کہ شریعت کا نظام تم سوات میں چلا لو عدل کا نظام چلا لو گویا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نہ شریعت کا نظام چلا رہے ہیں نہ عدل کا نظام چلا رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی شریعت سب لوگوں کے لیے آئی سارے انسانوں کے لیے بش کے لیے اوباما کے لیے بھی شریعت صرف سواد کے لیے نازل نہیں ہوئی اگر تم پھر محمد کا کلمہ پڑھتے صلی اللہ علیہ ولی وسلم تو شریعت ہے تم پر بھی لازم ہے کس منہ سے بے شرم ہو تم ان کو کہتے شریعت چلا لو تم نے تو اپنی طرف سے بڑی چالاکی کھیلی کہ انہیں موقع دو پھر ان کے نیچے سے پھٹا کھینچ لیں گے پھر یہ منہ بال گریں گے پھر کہیں گے شریعت نہیں چل سکتی یہ تمہارا مقصد ہے کیونکہ تمہیں شریعت پتا ہے کہ تم نہیں چلا سکتے تم اتنے دور ہو شریعت سے کہ جتنا مشرق مغرب سے دور ہے تمہیں اللہ بھولا ہوا ہے آخرت بھولی ہوئی ہے تم اسلام کی بنیاد پر تقسیم کے قائل ہی نہیں تم نے تو سیکولر کو بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دے دیا تم نے تو قبر پوج کو بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کیونکہ تمہارا ووٹ خراب ہوتا ہے اکثریت کے الہ کو جب تک تم راضی نہ کرو تمہیں اقتدار نہیں ملتا تمہارے اقتدار کے لیے لازم ہے کہ سب کو اسلام میں شمار کر دیا جائے اور اسلام کا ایک عوامی ایڈیشن تیار کیا جائے اب تم کیسے شریعت لاؤ گے تمہیں پتہ ہے کہ شریعت ہے کیا یہاں تو عقائد ہی مختلف ہے اور پھر تم کب شریعت پر عمل کرتے ہو شرابیں پینا بدکاریاں کرنا اور ہر روز شریعت کا مذاق اڑانا نماز نہ پڑھنا اللہ کے راستے سے نہ گزرنا تمہارا وسیرہ ہے اور تم ان کو شریعت دیتے ہو کیا وہ بھی حق اور تم بھی حق یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دو تلواریں ایک میاں میں جمع نہیں ہو سکتی یا تم حق ہو دعوے کے اعتبار سے صرف بات کر رہا حقیقت کو ابھی چھوڑتا ہوں دعوے کے اعتبار سے یا وہ حق ہے یا تم حق ہو یقیناً حق یہ ہے کہ شریعت تو اوباما اور بش کے لیے بھی ہے اللہ سب کا رب العالمین ہے صرف ہمارا رب نہیں اسے بندہ انسان ہونے کے اعتبار سے اوباما اور بش کے ساتھ بھی پیار ہے وہ یہ چاہتا ہے اللہ کی رضا ہے کہ یہ توبہ کرے اور جنت کے وارث پڑے اللہ کی رضا نہیں ہے کہ یہ جہنم کو جائے اللہ کی رضا نہ تھی کہ جب کہ وہ ابو جہل جہنم کو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہی تھی کہ وہ جنت ہو جائے مگر انہوں نے اللہ کی رضا کو پورا نہ کیا اللہ کی رضا ہر ایک کے حق میں پوری نہیں ہوتی اللہ کی مشیت ہر ایک کے حق میں پوری ہوتی یہ فرق ہے مشیت اور رضا میں برل یہ دوسرا مسالہ تو یہ دو باتیں حق ہوں یہ ممکن نہیں ہے یہ تو پھر قرآن ان کو بھی دلیل دے رہا ہے ان کو بھی دلیل دے رہا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ سارے جمہوری جو ہے وہ ووٹ اسلام کے حق میں گن لیے جائیں اس کا بھی ووٹ گن لیا جائے جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے قبر پر چادر چڑھاتا ہے قبر سے اپنا جلوس نکال کر جلوس کو زور دیتا ہے جس کا نعرہ ہے نشا کے جمہوریت جس کا نعرہ چیف جسٹس کی بحالی وہ بھی حق پر ہے اور وہ بھی حق پر ہے جس کا نعرہ ہی اسلام ہے جو توحید کا اور شریعت کا جھنڈا بلند کرتا ہے اس کے لیے بچے بھی مروا لیتا ہے اور عورتیں بیوہ کرواتا ہے اپاہجوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں جائیدادیں خالی ہو جاتی ہیں بڑے بڑے شاندار رونق والے گھر بے آباد ہو جاتے ہیں پھلوں سے لڑے ہوئے درخت جل جاتے ہیں ساری کی ساری سرزمین بجر ہو جاتی ہیں ملا کیا ایسی بیکار ایجنٹی ساری قوم کو مروا لیا اور یہ ایجنٹی تیس سال سے شروع ہوئی ہے تیس سال سے تقریبا جہاد شروع مجاہدین کو سوائے اس کے کہ وہ جانوروں کی طرح بلوں میں گھس کر بری لاوار کرتے رہے اور ملا کیا, افلا يتدبرون القرآن کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اگر یہ قرآن میں غور کرتے تو انہیں پتا چل جاتا قرآن تو ایک کے حق میں سب کے حق میں قرآن نہیں ہو سکتا کیا اللہ کی کتاب کھلونا ہے معذ اللہ صف صلی اللہ اس کو بھی دلائل دے دیتی ہے اس کو بھی شہید قرار دیتی ہے اس کو بھی شہید قرار دیتی امام جامل کہنے ہوئے اللہ کی سزاؤں کو وہ سزائیں کہتے ہوئے اسلام کو اپنا دین سوشلزم کو اپنی سیاست جب سوشلزم کو اپنی معیشت جمہوریت کو اپنی سیاست عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہوئے جان دینے والی بھی شہید اور وہ بھی شہید جو کہتا کہ میرا دین اسلام میری معیشت اسلام میری سیاست اسلام طاقت کا سرچشمہ رب ذوالجلال و الاکر وہ بھی اسلام دونوں کا دونوں کو قران دلائل دیتا ہے اعوذ باللہ من الذالک سبحانه و تعالی اما یشرکون ولو کان من عند غیر اللہ لو وجدوا في اختلافا كثيرا اس میں كثير اختلاف پر ایک عالم نے مجھے یہ کہا کہ قلیل تو ہو سکتا ہے نا اختلاف اگر كثير نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی کلام کے علاوہ مخلوق کی کلام کو کہے گا یہ اللہ کی کلام ہے اس میں قلیل نہیں ہوگا اختلاف کثیر ہوگا تاکہ اس کی پہچان ہو جائے یہ اس کا جواب قلیل تو ہو سکتا ہے کہ صرف ان کو اس کی پہچان ہو جو علماء ہے جو فضلا ہے اور آمین نہ پہچان سکے کثیر وہ ہے جو سب کوئی پہچانتا ہے جیسے یہ کون نہیں پہچانتا کہ بھائی آج یہ دونوں گروہ میں سے دونوں تو ہاتھ پر نہیں ہو سکتے ایک امریکہ کی کھلی ایجنٹی کر رہا ہے اور امریکہ اس کے عوام کو مارتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ڈرون کا معاملہ ہم نے سمجھا نہیں پائے سمجھائیں گے کل سمجھائیں گے ابھی تو مر گئے جنازے پر کل سمجھائیں گے امریکہ کو اس کو ابھی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ڈرون حملوں کا فائدہ کوئی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اب پھر جب دوسرا حملہ ہوتا ہے کہتا ہے ہاں اس کے مار اب کے مار یہ ایجنٹی تو ایجنٹی اور کس کس نام جو یقینی ایجنٹ ہیں ان کو لوگ پہچانتے نہیں اور جن کے بارے میں فساک اور فجار کی میڈیا دجال کی خبریں ہیں ان کے بارے میں فوراً اتنا بڑا منہ کھول لیتے یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ ایجنٹ نہ ہوئے مان لیا کہ وہ ایجنٹ آپ نے قرار دے دیے دلیل ہے اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کا کبھی کسی نے خیال کیا والی من خواب اور مقام اور رب صرف جو اللہ کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ چکا اس دنیا میں دو جنتوں کی ضمانت اسے دی جاتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کوئی معمولی بات ہے یہ سارے نہیں ہوں گے میں ہوں گا ایک ایک بات کا سوال ہوگا اور وہاں چھپائی نہیں جائے گی کوئی بات اور مالک کا رسول کیا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ و علی وسلم میں بہن فکئی بہن فاقئی وہ جو مجھے ضمانت دے دے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی دو رانوں کے درمیان ہے ازم مین اللہ <الْجَنَّة> میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں مومن کے بارے میں مسلم کے بارے میں جس کا ظاہر اسلام مان لیا باطن تو ہم نہیں جانتے نہ باطن کی گواہی دینا جائز ہے ایک صحابیہ صحابی کے بارے میں کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے بہت اکرام و عزت دی عثمان بن مضوب رضی اللہ تعالی عنہ السابقون السابقون میں سے ہے ام میں اعلیٰ انساریاں گواہی دیتی ہے تو نبی علیہ السلاط وسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہتی ہو اللہ پر گواہی دیتی جو بھی آپ کے الفاظ عرض کر تو ام, ام انصاری اب گھبرا جاتی کہ میں نے اتنی بڑی بات منہ سے نکال دی اللہ کا فیصلہ میں نے خود کر دیا کہ اللہ نے تجھے اکرام دیا مجھے کون سی وہی آئی وہ اتنا گھبراتی ہے جس کی کوئی حد نہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعد میں عثمان بن مرود کے جنتی ہونے کی خبر دیتے ہوئے اس سے منع کرتے ہیں کہ مومن کے بارے میں بھی یہ نہ کہو یقین کے ساتھ اللہ پر یقین سے باتیں مت کرو اللہ پر اپنے فیصلے مت دو یہ کہو کہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں شہید ہے میں گمان کرتا ہوں کہ امام بخاری رہی اللہ کے اللہ کے ہم بہت بڑی جنتوں میں ہوں گے یقین سے فیصلے ان کے بارے میں دو جن کے بارے میں زبان نبوت نے وحی سے تمہیں صنعت دے دی وہ تو یہ معاملہ ہمیں بتاتا ہے میں ازم مین کون ضمانت دیتا ہے ماں بین فقئی و ماں بہین فقیز جو اس کے جبروں کے درمیان ہے اور دو رانوں کے درمیان ازم مین بخاری مسلم کی رواج میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں دوسری طرف کہا جس نے اپنے بھائی کو کہا مسلمان بھائی کو جس کا ظاہر اسلام ہے جو ظاہر میں اسلام پر عمل کرتا ہے مسجدیں بھرتا ہے تحجد پڑھتا ہے بیوی کو پردہ کراتا ہے بچوں کو اسلامی تعلیم دلاتا ہے اپنی آزاد زندگی میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر میدان کا حاکم سمجھتا ہے ان کے ہر حکم کے سامنے بے چون چرا بچتا چلا جاتا ہے ایک طرف وہ شخص ہے اور اس کے بارے میں ایک خبر فاسق لاتا ہے تو کیا کہا ان جا حکم ایمان والو ان جا اکم فاسک اگر فاسق کوئی خبر لائے فتح بھائی تبیین کرو تحقیق کرو انسی ووم جاس وا تم ناد کہ تم کسی قوم پر جا پڑو فتوا دے دو یا ان کا نقصان کر دو حملہ کر کے اور پھر زبردست پریشان ہو کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے جس نے اپنے بھائی کسی مسلمان کو کافر کہا یہ ایسے ہے کہ قتل ہی گویا اس نے اسے قتل کر دیا اور بخار یہ مسلم کی حدیث ہے جس نے اپنے بھائی کو کہا یا کافر تو یہ کلمہ ایک کی طرف لوٹ گیا اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والے کی طرف لوٹ ہے اگر اس کے پاس کوئی تعویل تھی غلط فہمی ہوئی تو اور بات اگر تعویل نہیں تھی اور غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہ تھی خاں اس نے ضد میں آ کر ایسا کہا جہالت میں آ کر ایسا کہا قرآن میں تدبر اور تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ایسا کہا تو یہ کلیمہ اس کی طرف لوٹ گیا ایک کافر ہو گیا بلکہ حدیث لائے ہیں صحیح ولید بن راشد اصف بہت بڑے فقیر ہیں اپنے رسالے میں جس میں اس نے کہا ہے کہ کیسے دوسروں پر بات سی کی جاتی جس نے کسی کو بدا تی کہا وہ بداطی نہیں تو یہ بدعتی ہو گیا فاسق کہا وہ فاسق نہیں تو یہ فاسق ہو گیا آخر مسلمان کی عزت معمولی فرما لا یو شیرو احدیح بستلا تم میں سے کوئی اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے اسلح کی لوگ پسٹول ایسے مذاق سے کرتے ہرگز حرام ہے اللہ شیتان یو کی یدھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے یہ اسلحہ اس پر جاری کر دے اور پھر یہ جہنم کے گڑے میں گر جائے یہ تو مومن کی عزت ہے مومن کا مقام کوئی چھوڑا جس کا ظاہری اسلام ہو جب تک اس کا ظاہر اسلام ہے اسے مسلم کا سلوک دینا پڑے گا اس کے بارے میں زبان قابو میں رکھنی پڑے گی فرمایا حل یق گل یہ بھی صحیح بخاری یا مسلم کے نیچے لوگ جو چہروں کے بال ان بے جہنم میں گریں گے تو اپنی زبانوں کا کاٹا ہوا جو ہے وہ انہیں گرائے زبانوں کی کھیتیاں ہم اتنا بڑا منہ پھاڑ کے منٹ میں کہہ دیتے کہ فلاں ایجنٹ ہے ان کی شکل وزا تو دیکھو ان کے مقابلے میں ان کی نمازوں تو دیکھو ان کے مقابلے میں ان کی توحید تو دیکھو کہ مشرقوں کو کٹھا کر دیا ان کی توحید نے ان کی قربانی تو دیکھو میں نے ایک انگلی بھی زخمی کروائی ہے اللہ کے راستے میں ان کے خاندان کے خاندان فارغ ہو گئے اور اپاہجوں کے ڈھیر لگے ہوئے ایسے شخص کو ایجنٹ کہتے ہوئے زبان کاپ جانی چاہیے کہ جائے کہ میڈیا یہ کیوں ہو رہا ہے ہم قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور ٹی وی میں بڑا تدبر کرتے ہیں کالم نگار کا کالم تو پڑے بغیر ہمارا کھانا زم نہیں نہ ہوتا رات کو نیند نہیں آتی جب تک کالم نگار کا کالم نہ پڑھ لے رکھالے ہم نے ہمیشہ فضول پڑھنے ہوتے بلکہ بعض علماء کو شیطان نے ایسے وسوات میں ڈالا میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گیا ایک اچھا فاصلہ اہل سنت عالم بہت شاندار عالم ہے قرآن و حدیث کا وہ کہتا ہے ہر روز دو گھنٹے اردو ڈائجسٹ پڑھنا پڑتا ہے پوچھا وہ کیوں کہتا ہے اردو نہیں سیکھ لی ا جیون دن میں آدمی کو ایک تو آج معیشت کی تنگیاں بہت سخت ہیں معاش کی اس میں دو دو تین تین نوکریاں ہیں ملتے ہیں پیچھے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ چلو کسی خوش قسمت کو پانچ گھنٹے ملتے ہوں گے تین گھنٹے گھنٹے لے گئے ٹی وی دو گھنٹے لے گیا کالم نگار ایک گھنٹہ بغیر علم کے بحق لے گئی اور اس کے بعد گندا ضلم بنا کر زہر یہ میڈیا کہ آج یہ کمال دکھا رہا ہے جن لوگوں نے تدبر و تفکر نہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دور کے کیوں نہ ہو وہ بھٹک گئے کیا قریبی دور, دور کے لوگ نہیں بھٹکے کیا اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام کی موت کے فوراً بعد لوگوں میں ارتداد نہیں آیا مرتد نہیں ہوئے انہوں نے کہا اگر نبی ہوتا تو کیسے مرتا یہ مرنا جو ہے معاذ اللہ, اللہ یہ قرآن کے ساتھ جمع نہیں ہوتا انہوں نے قرآن کے ساتھ اس چیز کو اختلاف پایا کہ اگر یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا قرآن ہوتا تو پھر نبی کیسے مر جاتا ان کو موت کیوں آتی ہے سلاد وسلام فدا ہوا بھی یہ انہیں قرآن میں اختلاف نظر آیا اگر وہ قرآن میں غور کرتے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر قرآن کی سری آیات مل جاتی وہ مرتب ہو گئے دوسروں نے غور نہیں کیا انہوں نے کہا زکوۃ لینا نبی علیہ السلاۃ وسلام کا حق تھا ابو بکر کا کہاں سے بن گیا انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا وہ گمراہ ہو گئے تدبر و تفکر نہیں کیا وہ بھی قرآن پڑھتے تھے دعویٰ تھا ان کا نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اطکار اسلح اور اللہ کے اتنے بڑے ولی کو یہ غلطی لاحق ہوئی کہ ابھی یہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے اپنے ظاہر میں یہ نفاق میں چلے گئے ہیں اور ابو بکر سے اس بات پر رضی اللہ کا عنہ جھگڑا کیا کہ آپ کیسے ان سے قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی جان کو اپنے مال کو محفوظ کر چکے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کو قرآن میں خلاف نظر آتا ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ بھی حق پر اور یہ بھی حق پر ان کے پاس کتان کوئی دلیل نہ تھی اگر یہ قرآن میں غور کرتے تو یقیناً یہ ہدایت پاتے یہی دیکھ لیتے کہ اجماع امت کل صحابہ تو دوسری طرف ہے جو قرآن کی سمجھ کی سب سے بڑی دلیل ہے اس کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے نبیوں کی بیعت کی کیا یہ پہلے نبی علیہ صلاحت اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی سب انبیاء کے معجوات نہ دیے گئے تھے کیا وہ امام الانبیاء نہ تھے کیا ان کی دعوت اتنی قریب ابھی کل فوت ہوئے ہیں وہ ابھی تو ان کے برتن بھی موجود ہے اور کپڑے بھی موجود ہیں یہ لوگ مرتا ہو رہے ہیں اور جھوٹے نبیوں کی بائیت کر رہے ہیں کیوں یہ تو ابھی قرآن کو مانتے ہیں اللہ کے نبی محمد کو بھی نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم ہونے کے دعوےدار ہیں اپنے مرنے والوں کو شہید بھی کہتے ہوں گے افلا يتدبرون القرآن کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو جھوٹے نبی کو بھی دلیل دے دیتا معنی زکات کو بھی دلیل مل جاتی قرآن سے اور صحابہ کو بھی دلیل مل جاتی قرآن میں ایک دلیل ہے قرآن کا بھیجنے والا ایک ہے قرآن کا راستہ ایک ہے وہ دو راستوں والی کتاب نہیں ہے اس میں صرف ایک راستہ ہے جو سیدھا اور سیدھا اللہ تعالی کے جنت کی طرف جاتا ہے اس کے بعد ایک آیت آتی ہے آج کے حالات پر انتہائی منتبک ہے فرمائے جب ان کے پاس کوئی امن کی بات پہنچتی ہے یعنی مسلمانوں کی فخر کی وہ بات کوئی راز کی بات جسے چھپانا چاہیے تھا مسلمانوں کی خیر کی خبر تھی اس کو چھپانے میں خیر تھی اس کو بھی فوراً تشہیر کر دیتے اعلان کرتے پھرتے ان سے پیٹ میں کوئی بات پھیرتی نہیں کیونکہ ان کے اندر رسوخ نہیں ہے دین کی ان کے اندر سمجھ نہیں ہے دین کی یہ جذباتی لوگ ہیں یہ جذباتی مسلمان ہیں اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا اسلام کی حقیقت جو ہے وہ ان کے ابھی سینوں میں بیٹھی نہیں یہ ایمان لائے ہیں بلام یب خلیل فِي اسی حد. ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا کما حق ہو. وہ بھی لے اڑے اور اگر خوف کی خبر آئی جس سے ان کو فوراً اسلام میں شبہ ہونے لگا لو جی مسلمان ہوتے کل ہی میرے ایک بڑے اچھے بھائی نے سوال کیا کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو آج تک انہیں پھت کیوں نہ ہوتی یہ انتہائی جہلوں والا سوال بہت ایسے ہو گزرے امبیالی مخلاط اسلام جن کی بات پر کسی نے لب بیک نہ کہا جو قتل کیے گئے یقتلونا وہ قتل کرتے تھے ام نبیوں کو یہود اور اللہ کے نبی نے صحیح بخاری میں حدیث ہے گواہی دی کہ میں نے وہ نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا اور وہ بھی دیکھا جس کے ساتھ دو امتی تھے مار بن یاسر کا باپ یاسر اور ماں سمیہ انہوں نے کیا دیکھا اسلام کا قلبہ وہ تو اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ مغلوب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اسلام پر وہ یقین تھا کہ وہ اسی یقین کو لے کر اپنی جنت کے اندر سفر کرتے ہوئے اصل جنت کی طرف روا دوا ہوا اور کیا اس عورت نے کیا دیکھا جس نے آ کر خود سزا لی پتھر کھائے اور پتھروں کے ساتھ پچک دی گئی حتہ کہ وہ مر گئی اس کے منہ سے اسلام کے لیے شکایت کا ایک لفظ بھی نے نکلا اتنی عظیم تھی یہ ہماری ماں جس نے احساس گناہ کے ساتھ آ کر خود اس رجم کی سزا کو لے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ سزا رحمت ہے یہ سزا مع ذلّہ اشتف اللہ وحشیانہ سزا نہیں اگر واحیانہ ہوتی تو اس نازک نام عورت کو کس طرح کی ضرورت ہوتی اور اللہ اسے کیوں ثابت قدم رکھتا اللہ نے اسی لیے ثابت قدم رکھا یہ حق پرست عورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حق کو اجاگر کیا آج ان کا چیف جسٹس جن کو یہ اسلامی پارٹیوں نے بھی بحال کروایا سانگر میں وکیلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے ملک کے ایک حصے میں ایسا نظام چلایا جا رہا ہے جس میں سرے عام کوڑے مارے جاتے جو انسانیت کی تزلیل ہے او ظالم ناموراج اسلام کی حقیقت سے برکشتہ اسلام کو گالی دینے والے ہم تو سنسار کے لیے بھی تیار عورتوں کو مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی اور ہماری عورتیں بھی وہ ہیں جن کو تم نے جلا دیا اور ایک کو مرتب نہ کر سکے یہ حقانیت کی ان لوگوں کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں خطا کوئی دی بڑی عقتہ ہے ہو سکتا ہے بدعت تک آپ کو مل جائے ہو سکتا ہے سنت کی بڑی مخالفتیں مل جائیں وہ اپنی جگہ مگر خلوص کی وجہ سے اللہ نے آج تک تیس سال میں ایک بھی ان کی سختیوں سے مرتب نہ ہو سکا ایک بھی ہوتا تو یہ ایسے ہیرم بنا کر لے آتے اور یورپ کیا پاکستان کیا سعودی عرب کیا ہر جگہ وہ ہیرو ہوتا اور اس عورت کو پیش کیا جاتا ہے الحمد ایک یہ دلیل اور دوسرا عورتوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک آج تک کسی عورت کی عزت نہ لوٹی کیا یہ کم دلائل ہیں میرے بھائیو قرآن کہتا ہے جب ان کو خبر آتی ہے کوئی امن کی جسے چھپانا تھا یا خبر آتی ہے کوئی ایسی خوف کی کہ جس کے ذریعے خوف پھیلتا ہے جی سارے ہی مار دیے گئے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو سب بھی مر جائیں تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ حق حق ہے باطل باطل ہے یہاں تک کہ ہمارے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں کیا پہلے کو ٹکڑے نہیں ہوئے اللہ ہمیں اس پر ثابت کرنی ہے تا فرمایا اذاؤ خبر لے اڑتے ہیں کرنا کہتا کیا چاہیے تھا ولہ رسول و الا ال امر ملوم اگر رسول کی طرف یہ خبر لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد ان کے دین کے احکامات کی طرف یہاں <مِنْحُم> مفسرین اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہا کی طرف علماء کی طرف جو اصل عمرا امیر کے موجود ہوتے بھی ہوئے بھی شریعت بتانے کے اعتبار سے وہ عمرہ ہیں یا اپنے کمانڈروں اور امیروں کی طرف لے جاتے لاہین یسم بتن تو جو استباط کی قوت کرتے تھے استباط عربی میں کنواں کھودنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ اس نے کنویں کا استماد کیا وہ کھود لیتے اور خبر کی حقیقت کا تجزیہ کر کے انہیں بتاتے کہ اس خبر کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے یا تب بھی جو اہل سکھ اہل علم اس قابل ہے کہ تحقیق کر سکے اخبار کی اور حق و باطل کو جدا کر سکے وہ اس خبر کا تجزیہ کر کے تمہیں بتاتے اس میں جھوٹ کتنا ہے حق کتنا ہے اور تمہیں اس کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے اگر ایسا کرتے تو بچ جاتے اور فرمایا کہ یہ بلاؤ لا فضل اللہ علیہ و اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہوتی اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہوتی لبا تم شیطان اللہ تو تم میں سے سوائے چند دیکھ کے بہت شیطان کی اتباع کر چکے تھے آج میڈیا زہر علی کرنے میں کتنے کو کامیاب ہوا کیا آپ نے الٹتے ہوئے مینار نہیں دیکھے الٹتے ہوئے ہم نے مینار دیکھے ممبر پر کھڑے ہو کر پگڑی والے نے اور اسناد ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے دین کی اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو خوارج ہے یہ تو اسی طرح ہے جو علی کے دور میں نکلے تھے گویا ان کو علی کے حکومت قرار دے دیا و انا راجع یہاں تک وہ بہ گئے کہ جہاں تک وہ بھی نہیں گئے جو سیکولر تھے شاید انہیں کچھ تھوڑا ڈر آ گیا تھا لوگوں سے اور جو نیم دین دار تھے شاید انہیں تھوڑا اللہ کا ڈر تھا یہ اس سے بھی بڑھ گئے بے خوف ہو گئے فرمایا اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو تم میں سے اکثر شیطان کے اتباع میں جا چکے تھے اس کا علاج کیا ہے ان حالات مایوسی علاج نہیں فکاتل لاتو اللہ نفسك علاج یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا و امدی کسی کی پرواہ نہ کر خبروں سے متاثر ہونے والوں کی پرواہ نہ کر اللہ کے راستے میں اکیلا نکل کھڑا ہو کتا کر لا تو اللہ نفسک تجھے تیری جان کے علاوہ کسی چیز کا اللہ میں مکلف نہیں ٹھہرایا تو اپنی جان کا صرف جواب دے اسی سے ابن کثیر روایات لائے ہیں کہ ابن اباس سے پوچھا گیا ربی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شخص ایک سو دشمن کے اندر گھس جاتا ہے قتال میں کیا یہ اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہے انہوں نے کہا تم نے آیت نہیں پڑی فطاط الفی سب اللہ نبی کتاب کر اللہ کے راستے میں لاتوکلف اللہ نفسک تیرے اوپر تیری اپنی جان کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں میں کچھ الفاظ کی تسی چاہتا ہوں فکاتل ہی ہے ٹھیک ہے اپنی جان کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں وہ ہر رجل مومنوں کو قتال پر ابھار اور معلوم ہوا ابھارنے کا طریقہ خود قتال میں داخل ہونا سیما سکون ہونا مالا کا فالون تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہمیشہ اسی کی بات جو ہے حق ہوتی ہے جو اس پر خود عمل کر کے دکھائے اور ثابت کر دے کہ اس نے حق کو حق مان لیا تو ہے نبی علیہ سلاد وسلام سب سے پہلے آپ کہیے انا اول الموسلم اور آپ میدان کتاب میں پوچھ جائیے آپ سے صرف آپ کا سوال ہوگا وہ المؤمنین رل مومنوں کو ابھاریے بھی اور اس اپنے عمل سے بھی اباریے پھر کیا ہوگا یقوف ابا صدینہ کا فروح ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کی یہ جو تکلیف یہ اندوناک خبریں یہ غم کی داستانیں یہ اجڑے ہوئے دیار یہ سارے کے سارے رون کو بھی بدل جائیں گے اس اللہ قریب ہے کہ اللہ کیونکہ اللہ نے دور کرنا اے یقف ابا صدینہ کا فروح و اشد تنکیلا کہ اللہ سخت تکلیف دینے والا ہے اور سخت اللہ تبارک وطالعہ سزا دینے والا ہے جہنم میں اور دنیا میں سخت تکلیف دینے پر قادر ہے صرف وہ تمہارا امتحان لیتا ہے ابھی ہم اس درجہ تک اللہ کی اطاعت میں نہیں پہنچے کہ خلافت ہمیں دے دی جائے ابھی جہاد میں الحمدللہ یہ درجہ بس ہمارا ابھی آیا ہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ غیر اللہ کی پکار کا بھی رد شروع کر دیا پہلے ہمارے جہاد میں مجاہدین رد کرنے والے تھے الحمدللہ للہ آج تو قیادت فلطیوں کے ہاتھ میں مگر اس کو عوام کے اندر اجاگر نہیں کیا گیا پاکستان میں پہلی دفعہ عراق میں ہو چکا شمالیہ میں ہو چکا پاکستان میں پہلی دفعہ یہ سواتیوں کو سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے قبر پرستی کا اور غیر اللہ کی پکار کا رد کیا جس رد کے رد میں لوگ ایک جماعت بن گئے اہل سنت کے نام سے وہ بھی اہل سنت اور یہ بھی اہل سنت ایسا کبھی نہیں ہو سکتا قرآن میں ایک بات ہے حق ہے اور وہ ایک ہے دو باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن بھیجنے والا قرآن کی وہی کرنے والا ایک ہے اور اس کا رسول علیہ صلاح والسلام سلام وہی میں خاص ہی حفاظت دیا گیا ہے اپنے آگے سے اپنے پیچھے سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اور وہ جو کہتا ہے <سلام> پھر اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے تمہارا کہ تم اپنا فریضہ ادا کرو اور میں یشپا شفات ان جو کوئی بھلائی کی شفات کرے گا حق کے راستے میں ہق والوں کی وکالت کرے گا یق اللہ نسیب مدا اس کو اس سے ضرور حصہ ملے گا آپ ہاتھ کی وکالت کرتے جائیں کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو حصہ ضرور ملے گا شفا سیا جو بری باتیں کرے گا اور بری بات میں لوگوں کو شفاعت کرے گا خرابیاں پیدا کرنے کے لیے گندی خبریں پھیلاتا ہوا لوگوں کے دل توڑے گا اور ان کے پاؤں لڑکھڑائیں گے ان کی گندی خبروں کی وجہ سے یق اللہ اس اس پر اس کا بوجھ ہوگا وَاللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْم مُقیتا اور اللہ ہر شہر پر نگہ باندھ ہے تو بات وہی پر آ کر ٹھہری کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے ہو جائیں جو ہم منہ پھاڑ کر باتیں آج کل کر رہے ہیں اور جو بے دہانی میں ہم مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر جاتے ہیں اس میں ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ان کا سوال اور جواب ہونے والا ہے اور اگر جواب نہ آیا تو بنے گا کیا عائشہ صدیقہ ام المومین پر میڈیا نے الزام لگایا میڈیا پہلے بھی موجود تھا میڈیا عبداللہ ابن عبید تھا اس کا رئیس جیسے آج اس کا رئیس جو ہے اوباما ہے میڈیا نے الزام لگایا کہ ماز اللہ تخر اللہ انہوں نے کیا عمل کیا میرے منہ پر نہیں بات آتی اللہ کے نیک بندوں میں سے دو صحابی اور ایک صحابیہ متاثر ہو گئے معلوم ہو میڈیا سے لوگ متاثر ہو جایا کرتے یہ جرم نہیں ہے اتنا بڑا جرم کیا ہے جرم میں اس شخص کا سمجھتا ہوں وہ نفاق میں چلا گیا جو متاثر تو ہوا میڈیا سے مگر وہ ان کی تو غیبت کرتا ہے اور یہ جو کھلے کفر میں ہے جو امریکہ کی کھلی ایجنٹی کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہتا ان کے بارے میں اس کے منہ سے کوئی آگ نہیں برستی ان پر ساری آگ برستی یہ نفاق میں ہے اور جو ان کے بارے میں تو پہلے آگ برساتا ہے پھر کہتا ہے وہ بھی غلط ہے تو یہ ہو سکتا ہے فتنا زیادہ ہو اس کے لیے گنجائش رکھتے ہیں ہم کیونکہ بہت لوگ پہلے بھی فتنا زیادہ ہوئے تھے جب امریکہ سے مدد لینے کی مسلمانوں نے غلطی کی اور روس کو مارا تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں اس وقت علماء نے سب نے جہاد کہا آج پتہ نہیں اگر دل انہوں نے مدد لے بھی نہیں ہندو سے تو آج ایجنٹ کیوں ہو گئے اس وقت تم سارے کے سارے جہاد کے آنے والے پھر ایجنٹ تھے تم سب نے اس کو جہاد کہا جب امریکہ سے مدد لی فنگر مزائی کے ساتھ روس کو مارا تو تمام علماء امت نے بڑے بڑے کبار علماء نے اسے جہاد ہی قرار دیا یہ نقش ضرور تھا غلطی تھی بہت بڑی غلطی تھی اس کا بہت کچھ خمیازہ ہمیں بھگتنا بھی پڑا اور آج اسی کا خمیازہ بھگت رہے غلطی کے باوجود جہاد جہاد ہی رہا اگر کوئی شخص نماز کے اندر اس اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا پوری طرح اور تیز تیز نماز پڑھتا ہے بار ادا کر لیتا ہے نماز کو ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے یہ بے نمازی ہے کہیں گے اس کی نماز میں نقص ہے آج ثبوت کے بغیر تم نے انہیں ایجنٹ کہہ دیا اللہ کو کیا جواب ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سوچ لیا جائے تو ان سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جب آج صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ ام پر بہتان تراشا گیا تو ایک صحابی اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ تو پیچھے رہ سفوان کے ساتھ یوں اکیلی آئے میں تیرے بارے میں کبھی گمان نہیں کر سکتا کہ تُو اور سفان بدکاری کرو گے تو میں آشا کے بارے میں مل مومنین کے بارے میں یہ گمان کروں یہ دوسرا طریقہ ہے معیار جو اللہ نے ہمیں دیا کہ بلاؤ لا لا جب اس کو سنا مومنوں نے ظن بل مومنات تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں نہ گمان کیا اپنی جانوں کے بارے میں بھلا وقالو مبین اور کہا یہ تو سری بہتان ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کبھی معذ اللہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں اور لوگوں کو بے جا قتل کریں کیا میں کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا تو وہ لوگ جو قربانی میں مجھ سے لاکھوں بڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے بہت کچھ قربان کر کے بہت کچھ ثابت کر دیا اپنے ایمان میں ان سے میں یہ بدگنی کیوں کروں اگر میں یہ نہیں کر سکتا کہ خواہ لوگ اور بچیاں اور بچے سکولوں میں بیٹھے ہوں تو میں ہمیں ہلاک کر دوں بمبوں کے ساتھ ان کے ساتھ یہ گمانی کیوں کروں اور الحمدللہ اگر مجھے یہ پہچان ہے کہ اگر بغیر ختمے کے ہندو ہماری قیادت کر رہے ہیں داڑیاں رکھ کے اور ٹخنوں سے شلوار اٹھا کے اور موساد میں بھیجے ہیں یہودی قیادت کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں پہچان کر لے گا ہم اپنے اللہ سے نا امید نہیں ہیں اگر ہم بے بیوقوف بنائے بھی جانے کی پوری ان کی طرف سے تدبیر کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ان کا ساتھ بھی چھوڑ گیا معذ اللہ, اللہ اللہ اللہ اہل ایمان کو رہنمائی دیتا ہے جب وہ مخلص ہو کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیں بڑے مخلصیم لڑنے والے ہم صرف ان کو مارتے ہیں جو ایجنٹ ہے جو ان کے لیڈر ہیں وہ ایجنٹ باقی نیک لوگ ہیں نیک لوگوں کو اللہ یوں کراتا ہے کہ انہیں پہچان نہ دے مخلصوں کو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کا قانون ہے کہ وہ لوگ جو فراڈی ہیں نبی نہیں اور نبوت کا دعوی کرتا ہے اللہ اس کو اس کی زندگی میں رسوا زلیل کرتا ہے وہ جو مجاہد نہیں اور جہاد کا دعوی کرتا ہے اور ختنے کے بغیر ہے اور وہ عیسائی اور یہودی ہے اور ہمارے مجاہدین کا امیر بن گیا اللہ ایسا ننگا کرے گا کہ مجاہدین دوسرے کی گردن اتارتے اس کے ایک ہزار ٹکڑے کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کیوں افتو منباد البت فرون بہت کتاب کے بعض حصوں پر ایمان کا اظہار کرے اور بعض کا انکار کرے یعنی جھنڈا اٹھائے دیہات کا یہ تو ایمان ہے اور اندر سے وہ بغیر ختم کے عیسائی اور یہودی ہو تو بعض کتاب کے حصوں پر ایمان اور بعض کتاب کے حصوں کے ساتھ کفر ہو گیا اس کا عمل یہود جیسا ہو گیا جو پہلے ہو گزرے جو ایسا کرے اس کی سوائے اس کے کوئی جزا نہیں ہے اللہ دنیا دنیا کی زندگانی میں اسے ضلیل کر دیا جائے و یوم قیامت یورپ یوردون قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب کے حوالے کیا جائے یہ میں آپ کو تاریخ یاد دلوادی تاریخ ہمیں جلدی بھول جاتی ہے کہ سب سے پہلے محمد بن عبد الوہب کو ایجنٹ کہا گیا رہی اللہ اور آج تک بے شمار کتابیں موجود ہیں ترکیہ میں موٹی موٹی کتابیں چلتی ہیں کہ یہ شخص ترکی خلافت کو توڑنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا اور ایک ایجنٹ تھا جو انگریز نے کھڑا کیا کہ توحید کا جھنڈا اٹھاؤ اور امت کو تقسیم کر دو تاکہ کمزور ہو جائے پھر خلافت ٹوٹ جائے آج تک اس کی عزت یوں قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ذریعہ بنا کر عرب اور غیر عرب کو توحید اور اسلام کے نور سے بھر دیا مسجدیں بھر گئی شریعت پر عمل ہونے لگا اور یہ لوگ ہر عمل میں سب سے بڑھ گئے یہاں تک کہ مسلمانوں پر کبھی بھی کوئی دکھ اور پریشانی آئی سب سے زیادہ سعودی معاہدین نے مدد کی ہمیشہ دیہات کے اندر اپنی آرام دے گاڑیاں اور اپنے بہترین گھر اور دنیا کی نعمتوں میں ایس کرتے ہوئے لوگ یہاں سنگلاخ چٹانوں میں جانوروں پہ زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف غاروں میں آ کر اپنا مسکن بنا بیٹھے اور نہ جانے کتنے شہید ہوئے بلکہ جماعت اختریق الج جماعت العم والے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانیوں کے بعد سب سے زیادہ شہیدوں کی تعداد روس کے مقابلے میں ہمارے گمان میں اللہ انہیں شہادت دے حامد وہ سعودیوں یہ اس ایجنٹ پہلے نے برکات کے ساتھ دنیا کو بھر دیا اللہ کے حکم سے یہ اللہ رب العزت کا نیک سال بندہ تھا تم نے اسے بھی ایجنٹ کہا تھا تم نے اس کو بھی ایجنٹ کہا جس نے مسلمانوں کے ہاتھ میں گنج پکڑائی تم نے اس کو بھی ایجنٹ کہا جس نے بباگ دوہل تمہاری جمہوریت کو کف کہا جس نے تمہیں اسلام میں تقسیم کی اجازت نہ دی قبر پوچھ کے اندر اور معاشد کے اندر قرآن کو بدلی کتاب کہنے والے کے اندر اور محفوظ کہنے والے کے اندر سیکولر کے اندر اور مومن کے اندر تمہیں تقسیم کی اجازت اس ووٹ کی کثرت کی خواہش میں نہ دی تم اس جمہوریت کو وجہ سے بھٹک گئے اور اس جمہوریت کو اس نے کفر کہا یہ اس کا جرم ہے بیٹا اپنا مروا لیا اللہ کے راستے میں اور پھر اس کے بعد تمہاری ان عدالتوں کو جہاں پر سپریم لا تمہاری اکثریت کا پاس کردہ قانون خواب و اسلام کے مطابق ہو یا غیر موافق ہو اور تمہارا چیف جسٹس تو اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اسلامی سزاؤں کے انسانیت کی تجویل کہہ رہا ہے یہ تمہارا حال ہے اب بھی اگر کسی سے اہل حق اور باطل میں فرق نہیں ہو پاتا تو اندھوں کا علاج کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہے اللہ رب العزت ہمیں صاحب بصیرت بنائے امیر اور اللہ رب العزت ہمیں تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے جرا عطا فرمائے آمین کہ ہم جس میدان میں ہیں اس میدان میں حق کی نصرت کے لیے اپنی توانائی کھپا دے آمین سنو آمین اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کرے کہ ہم اللہ کے اللہ واحد ہونے پر محمد کے نبی بر حق آخر جمع ہونے پر اور شریعت اسلامیہ کے آخری واحد اور انتہائی حکمت اور انصاف سے بھرا ہوا نجات کا قانون اور طریقہ ہونے پر راضی ہو آمین اور اللہ ہم سے راضی ہو آمین